الب اللہ علیمنشّی علیم من الشیطان الرجیم من ہی ہی ونفسی و نفسی و عید اور جب قالا کہا موسا موسا علیہ السلام نے قوم ہی اپنی قوم کو یا قومی اے میری قوم اس گرو یاد کرو اللہ اللّہ اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہے اس جل فیکم جب اس نے بنایا تمہارے اندر انبیاء آدبی آن و جال کم اور بنایا تم کو ملوکن بادشاہ و آتا تم کو معلم یقتی جو نہیں دیا گیا آحدن کسی ایک کو بھی من العالمین جہانوں میں سے یا قومی اے قوم اے میری قوم ادخر الارض المقدسہ داخل ہو جاؤ اس ارض مقدسہ مقدس زمین میں اللہ تی کا اللہ القم جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دی ہے ولا ترتدو اور نہ تم پھر جاؤں الا ادبارکم اپنی پیٹھوں پر فتن قلبو بس تم لوٹو گے خاسرین خسارہ اٹھانے والے ہو ہوگا یا قول انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انہا فیہا یقیرن اس میں قومن جبارینہ بہت زبردست قوم ہے و انہا لن ندقلہا اور بے شک ہم اس میں داخل نہ ہوں گے حتی یکرجو منہا ہے تاکہ وہ اس سے نکل جائیں فقرجو منہا بس اگر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں فعین داخل تو ہم ضرور داخل ہونے والے قال رج نے کہا دو آدمیوں نے من اللہ ان لوگوں میں سے یخافونا پھونہ جو ڈرتے تھے عن اللہ علمہ اللہ نے انعام کیا ان دونوں پر ادو علیہم مل داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے فدا دخل جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے ف انکم تو بے شک تم غالب ہوگے وہ اللہ فتح وکالو اللہ پر ہی توقل کرو ان تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو قال انہوں نے کہا یا موسا اے موسیٰ لن لندہ ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے آپ کبھی بھی ما داموفی ہا جب تک وہ اس میں رہیں گے پغر پس جا انتا تو و ربو کا اور تیرا رب فقات تو تم دونوں قتال کرو انا ہا ہُنہ قا بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں خال کہا ربی امر رب انی بے شک میں اللہ عملی کو نہیں مالک اللہ نفسی مگر اپنے نفس کا وا اخی اور اپنے بھائی کا اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا ففر علیحدگی کر دے بیننا ہمارے درمیان قبل الفاسقین اور فاسق قوم کے درمیان کالا کہاف انحاف و محرمۃُن علیہ محرام کی گئی ہے ان پر اربئین سناتن چالیس سال تک یتی ہوں نا فل اردی میں حیران پھریں گے سر مارتے پھریں گے فلا سا وسطو نا افسوس کر القوم الفاسقین فاسق قوم پر پتلو اور پڑھ علیہم ان پر نبا ابنئی آدم آدم کے دو بیٹوں کی خبر اس قربا قربان جب انہوں نے قربانی کی قرب قرب حاصل کرنے کے لیے فتوبلا بس قبول کی گئی من احبی ہی ان میں سے کسی ایک سے مقبل اور قبول نہ کی گئی من الآخری دوسرے سے کالا کہا لقت النّا کا البتہ میں تجھ کو ضرور قطر کروں گا کالا اس نے کہا انا یا تقب اللہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہے صرف اور صرف من البطقین پرہیزگاروں سے لئن بسطت اگر تو نے پھیلایا الیہ میری طرف یدا کا اپنے ہاتھ کو لتقتلنی مجھ کو قتل کرنے کے لیے ما انا بھی باسطن نہیں ہوں میں پھیلانے والا یدیا اپنے ہاتھ کو الی کا تیری طرف لقتلک تجھ کو قتل کرنے کے لیے انی اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالی سے رب العالمین جو رب ہے جہانوں کا انی اریدو میں ارادہ رکھتا ہوں ان تبو آ کہ تو لوٹے بھی اطمی میرے گناہ کے ساتھ وہ اطمی کا اور اپنے گناہ کے ساتھ من اصحاب فتح تو تو ہو جائے آگ والوں میں سے بازال کا جزا اس ظالمین اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا فتو عطل ہو بس اچھا بنا دیا اس کے لیے نفسو ہو اس کی جان نے قتل آخی ہی اپنے بھائی کے قتل کو قتل کر دیا فاس پس وہ ہو گیا سرین والوں میں سے فابعت اللہ, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک فی جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ دکھائے اس کو کئی فا کہ کیسے وہ چھپائے سو آتا آتی ہی اپنے بھائی کی لاش کو تعلی اس نے کہا یا ویلا تھا اے اے افسوس آج، آجزتو میں عاجز آ گیا ہوں انعقونا کہ میں ہو جاؤں مثل حاض الغرابی اس قوے کی طرح ف تو میں چھپاؤں سو اطاعقی اپنے بھائی کی لاش کو فس من النادمین تو وہ ہو گیا پشیمان ہونے والوں میں سے شرمندہ ہونے والوں میں سے من اجلی ذالی کا اسی وجہ سے کتبنا ہم نے لکھ دیا اعلی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر انا ہو شان یہ ہے من منقاتہ نفس بغیر نفسن کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے او فساد عرضی یا زمین میں فساد کیا فق انما قاتال تو گویا اس نے قتل کیا ہے تمام لوگوں کو ومن احیاھا جس نے اس کو زندہ کیا اس کو بچایا فک انما احین الناس جميعا گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا ولکل جاءتهم اور تحقیق آئے ہیں ان کے پاس لائے ان کے پاس رسول ہمارے رسول بالبینات کے وارد دلائل ما ان کثیر منھم پھر بے شک ان میں سے بہت زیادہ بعد دالے کا اس کے بعد فل عردی زمین میں لبوسرے خون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان نما جزا الدینہ یقینا بدلہ ان لوگوں کا ہار بون اللہ و ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں وہ یساون فل عردی اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں ایو قطالو صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اور یوسل یا ان کو سولی پر لٹکایا جائے او تو ارجول یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں خلاف مخالف سمت سے ان کو دیا اور زمین سے نکال دیا جائے ذالی یہ لاہوم ان کے لیے ہزون رسوائی ہے کہ دنیا دنیا میں والا ہوں اور ان کے لیے پھر آخرت ہی آخرت میں عذاب العظیم عذاب ہے بہت بڑا اللہ دینا مگر وہ لوگ قابو جنہوں نے توبہ کی من قبل ان تقدیر و علیہم اس سے قبل کہ تم ان پر قدرت پاؤ فالم تو جان لو ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یا ایو اللہ دینہ آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتفاق اللہ اللہ سے ڈرو و وہ الیہ وسیلہ تھا اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو قرب تلاش کرو و جاہدی شبی اور اس کے راستے میں جہاد کرو لف لون تاکہ تم فلاح پا جاؤ ان اللہ دینا کفر و یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو اللہ مافل ارد جمی اگر جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ان کے لیے ہو جائے و مثلا واؤ اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ ہو لیفتدو من ادابی اور قیامہ تاکہ وہ اس کو فدیے میں دے دیں قیامت کے دن کے عذاب سے مات کب بمین تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا والم عداب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے دونا وہ چاہتے ہیں ایقرجو وہ چاہیں گے یقرجو مین ناری کے وہ آگ سے نکل جائیں وما هم سے نکلنے والے نہیں ہے, والا هم عذاب اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا ہمیشہ رہنے والا وصارق وصارق وصارق برد اور چور عورت فخیا سو ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو جزا ام بیما کا سبا یہ بدلہ ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ان کی کمائی کا بدلہ ہے نہ من امن اللہ اور اللہ تعالی کی طرف سے عبرت ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عبرت ہے عبرت کے لیے ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم خوب غالب ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے تو منتابی ظلم ہی تو جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد وہ اسلحہ اور اپنی اصلاح کر لی تو ان اللہ یوب و تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے قبول کرے گا ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت مہربان ہے علم تعلم آپ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ علیہاتی کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی یو من شاہ و یا فرم عشا وہ اداب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ ان قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یا یو رسول اللہ يحزنك نہ يسارعون سار اون اے رسول آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں مین اللہ ددینہ ان لوگوں میں سے قالو جنہوں نے کہا آ ہم ایمان لے آئے بھی افواہم اپنے منہ کے ساتھ ولم تؤمن قلوبہم لوبہ حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے اور مین اللہ ہادو اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے سب معرون بھی جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں سب معرون علی آخرین اور دوسری قوم کو بہت زیادہ سننے والے ہیں لم یا جو آپ کے پاس نہیں آئے یو حرف من بعد بادی ہی وہ تحریف کرتے ہیں بدل ڈالتے ہیں کلام کو اس کی جگہوں کے بعد یقولہ وہ کہتے ہیں ان اوتی تمہارا اگر تم دیے گئے یہ فاضو ہو تو لے لو وہ علم تو, تو ہو اگر تم یہ نہ دی جاؤ فحضا تو تم بچو رمعور د فتناتا فِتْنَتَهُ اور جس کو اللہ تعالیٰ فطرے میں ڈالنے کا ارادہ کرے فلاً تملی کا لہ من اللہ آ تو آپ اللہ تعالی سے اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اولا اک اللہ یہ وہ لوگ ہیں لم یری دلہ ہوں کہ نہیں ارادہ کیا اللہ تعالی نے کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کرے ان کے لیے فی دنیا میں ہے فی عذاب اور ان کے لیے آزاد ہے بہت بڑا قدیبی بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو اکال اب کالون سختی بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو کا اگر وہ آئے آپ کے پاس فحكم تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور اعراز کریں و عنہم اور اگر آپ ان سے اعراز کریں فلحی یا ذرح شیع آ تو وہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے وہ اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں فخ بینہ بالکش تھی تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے نقا اور کیسے وہ آپ کو منصف بنائیں گے کیسے پھر پھر بالب المن اور یہ لوگ ہرگز ممن نہیں ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں انزل نہ یقیناً ہم نے لادل کیا ہے تورات کو فی ہا ہدن ولور اس کے اندر روشنی اور ہدایت ہے يحكم به النبيون الذين اسلموا اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور انبیاء جو کہ اللہ تعالی کے متقی فرما بردار تھے للذین اول لوگوں کے لیے ہادو جو یہودی ہوئے وربانیون اور رب والے والاحبار اور اور فروب من کتاب اللہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے بکان والے ہی شہدا اور وہ اس پر گواہ تھے فلاں تک شون ناسا پس تم نہ ڈرو لوگوں سے بخشونی اور مجھ سے ڈرو والا تشترو بھی آیاتی تمنا قریلا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو قبل لم يحكم بما انزل الله او جو فیصلہ نہ کرے اللہ تعالی کے دادل کردہ شریعت کے مطابق فاولئک هم الکافرون پس وہی لوگ کافر ہیں وکتبنا علیہم اور ہم نے ان پر لکھ دیا فیھا اس میں ان النفسہ بالنفس کی جان کے بدلے جان ہے ولعین بینی اور آنکھ کے بدلے آنکھا بالانفی اور ناک کے بدلے ناک ودنا بالعدونی اور کان کے بدلے کان بسنا بس اور دانت دانت کے بدلے و جروح اور زخموں کا بھی کی ہے بدلہ ہے فمن تصدہ کا بھی ہی پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے فہوا کفارات اللہ تو اس کے لیے کفارہ ہے فمن لم يحکم اور جو نہ فیصلہ کرے بما او چیز کے مطابق انزل اللہ جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے فاولئک فا هم ظالمون پس وہ لوگ ہی ظالم ہیں وقف فینا علی اثارہم اور ہم نے مسلسل بھیجے وقفینہ اور ہم نے پیچھے بھیجے اللہ رحیم ان کے قدموں کے بھی بی سب نے مریم عیسیٰ بن مریم کو ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا مصدِ قلم کرنے والے تھے لیما بین یددئی جو اس کے آگے تھی من التوراتی تورات سے وہ آتئینہ الجیلا اور ہم نے دی ان کو انجیل فی ہی ہدم و اس پہ ہدایت تھی اور روشنی وہ اور وہ تصدیق کرنے والی ہے ریما بین یہدہی مینت توراتی جو اس سے آگے ہے اور, آت اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے بلیک اہر الجیلی اور لازم ہے کہ اہل انجیل فیصلہ کریں بیما انزل اللہ اس چیز کے مطابق جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے فی ہی اس میں تملم یقم بیمہ انزل اللہ اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے فعلائے کم الفاصون تو وہی لوگ نافرمان ہیں وہ انض اور ہم نے نازل کی ہے علیہ کپ کی طرف الکتاب کتاب الحق حق کے ساتھ مصد پن اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدہی اس اس چیز کی جو اس کے آگے ہے من الکتابی کتاب سے وہ محیمن اور نگہبان ہے وہ حافظ ہے علیہ اس پر فحکم بينهم تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے ولا تتبع اهواءهم اور نہ آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی اما جاءک من الحق اس چیز سے ہٹ کر جو آپ کے پاس حق آیا ہے جالنا من کم ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے تم میں سے شرعتن و منہاجا ایک راستہ اور ایک طریقہ شرعتن راستہ منہاجا طریقہ وَلَو اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا تم تو تم کو بنا دیتا ایک ہی امت بلا کے لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے پس تب خیرات تو نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ ایک دوسرے سے ار اللہ مرجی رکم اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے جمی آ سب کا فیون حکم وہ تم کو خبر دے گا بیمہ کن تم فی ہی تختلیفون اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ انکمینہ اور یہ کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان بما انضل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق ولاب اور آپ پیروی نہ کریں احواہ کی خواہشات کی وہ حضر ہوں اور ان سے ڈرے یقینوں کا کہیں وہ آپ کو فطرے میں نہ ڈالیں عم بعد ما انزل الله اليك او ایسے حکم سے جو اللہ تعالی نے تیری طرف نازل کیا ہے اس میں سے کچھ کے بارے میں فانتولوا فا فستروا پھر جاتے ہیں فعلم تو جان لیجئے انما يريد الله یقین اللہ تعالی تو صرف ارادہ رکھتا ہے کہ ای عصیبہ ہوں کہ ان کو پہنچائے بی بعدی ذنوبهم ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے یعنی ان کو سزا دے وہ ان قطیرمین ناسی اور بے شک لوگوں میں سے بہت سارے لوگ لفاسقون البتانہ فرمان ہیں فاسق ہیں افکم الجاہیت یبغون پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں ببن احسن من اللہ اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے میں قومی یوقین ہوں یقین رکھنے والی قوم کے لیے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں یا یادینہ امن و اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا لاتا اولیا یہ اپنا دوست مت بناؤ او اولیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ ان کا بعض بعض کا دوست ہے فَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ اور جو میں تم میں سے دوستی لگائے گا ان سے قوم کو ہدایت نہیں دیتا فتح اللہ دینا پس آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو مارا دن جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے یو وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں یقول وہ کہتے ہیں نقشہ ہم درتے ہیں انتسیبانہ دائرہ کہ ہمیں کوئی چکر نہ آن پہنچے گردش زمانہ نہ آجائے فَعَسَ اللہ بَسْ قَرِیبَ ہے کہ اللہ تعالی اَيَّعَتِيَ بِالْفَتْحِينَ کہ وہ لے آئے خطا اَوْ اَمْرِ مِنْ عِدِهِ یا اپنی طرف سے کوئی معامله ف يصبحوا پسو ہو جائیں الا ما اسروا اس چیز پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا لا فی انفسهم اپنے دلوں میں ندیمین شرمندہ ہونے والے پشیمان ہونے والے و يقول الذين اور کہتے ہیں وہ لوگ امنو جو ایمان لائے ا هاؤلاء الذين کہ یہ وہ لوگ ہیں اقسم بالله جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی جاہ دع پختہ فقطا قسمیں انہم کے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں ابھی تک ان کے اعمال رائے گار چلے گئے ضائع ہو گئے تو وہ ہو گئے خسارا اٹھانے والے یادین امنو کو جو ایمان لائے ہو میں تم میں سے جو آدمی پھر گیا اپنے دین سے عنقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا وہ اور وہ اللہ سے محبت کرے گا ہوں مؤمنوں پر بہت زیادہ گے بہت زیادہ پر وہ کریں اللہ کے راستے میں اور کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈریں گے ذالقہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے اللہ ورسولہ یقیناً تمہارا ولی تمہارا دوست تو صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے واللہ دینا آمنو اور اہل ایمان ہیں یقیمون السلاطہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو واللہ دینا وہ لوگ یقیمون السلاطہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو ویقتون الزکاة اور ادا کرتے ہیں وہ وہم راکعون اور وہ جھگنے والے ہیں وب طب اللہ رسولہ اور جو دوست بنا لے گا اللہ اور اس کے رسول کو وَل دینہ امن اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے فصب اللہ ہم غالبون یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو غالب آنے والے ہیں یا ایل دینہ امن ہوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لات تخال اللہ دینہ تخد و دینہ نہ تم پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑا ہے تمہارے دین کو ہزم و ناہبہ کھیل اور مذاق حضبً مذاق والا اور کھیل مین اللہ دینا ان لوگوں میں سے اوت کتابہ امن جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے ولکارہ اور کافروں کو اولیا دوست انہیں انہیں دوست نہ بناؤ بلّہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان کن تم مین اگر تم ممن ہو و ادا ناد تم انصلا اور جب تم بلاتے ہو نماز کے لیے آواز دیتے ہو نماز کی طرف اتنا خادو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں بنا لیتے ہیں حضباً مذاق والا اور کھیل ظالی کا یہ بھی اننا اس وجہ سے کہ وہ قوم, اللہ آخرون قوم ہے جو نہیں سمجھتے انتقام لیتے ہو نہیں تم ہم سے انتقام لیتے اللہ مگر ان آمنہ اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بلّہ اللہ پر وما انزلہ الینا اور جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف وما ان بن قبل اور جو نازل کیا گیا ہے اس سے پہلے وَأَنَّا بے شک تم میں سے اکثر فاسکون گناہ فرمان ہے گناہ گار ہیں کا. کیا میں تم کو خبر نہ دوں اس سے جزاک کے اعتبار سے مصعوب جزاک کے اعتبار سے انط اللہ اللہ کے ہاں من وہ آدمی لانا اللہ جس پر اللہ نے لانت کی بغالب آنے ہی اور اس پر غصے ہوا غضب ہوا وہ جالا اور بنایا ان میں سے القدتہ بندر والخنازیر اور خنجیر و ابدت اور وہ لوگ شر برے ہیں مکانن درجے, میں درجے کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے ازلو اور زیادہ گمراہ سبھیل سیدھے راستے سے ریدا جاؤ کمر جب وہ آئیں تمہارے پاس قالو تو کہتے ہیں آمن نہ ہم ایمان لے آئے وقد داخلو بالکل اور تحقیق وہ داخل ہو گئے کفر بے وہم قد خارہ جو بھی اور حالانکہ قد خارہ جو بھی وہ اس کے ساتھ نکل گئے ہیں اللہ اور اللہ تعالی اعلمو زیادہ جانتا ہے بما كانوا يكتمون جو وہ چھپاتے ہیں وترى كثيرا منهم وتذكره ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو يسارعون اهو جلدی کرتے ہیں پھر اتمی گناہ میں والعدوان اور زیادتی میں وہ اقبهم السوء اور حرام کھانے میں لبئ سما كانوا يعملون البتا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں لولا ينهاهم الربانیون کیوں نہیں روکتے ان کو رب والے والاحبار اور علماء ان قولهم ال بری بات کہنے سے وقت اور حرام کھانے سے یسنعون البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں وکالت مغل اللہ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالی کا ہاتھ بند ہے ان کے ہاتھ بند کر دیے گئے اور وہ لانت کیے گئے بیما کال اس وجہ سے جو انہوں نے کہا بلی ادا ہو بلکہ اس کے ہاتھ پبسوتا تانے دونوں کھلے ہیں کیوں فر خرچ کرتا ہے کہ یا شاو جس طرح سے چاہتا ہے والا یزید اللہ کثیر امن اور البتہ زیادہ کر دے گا ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو ما الضرا علیہ کا جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے میر ربی کا تیر رب کی طرف سے تغیان و سرکشی اور کفر میں یعنی آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے نادل کیا گیا ہے قرآن مجید اس کی وجہ سے کچھ لوگ کفر اور سرکشی میں اور زیادہ بڑھ جائیں گے ملا یہ جیت البتہ زیادہ کر دے گا کثیر امین ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو ما الضل عیدئی کا وہ کچھ جو آپ کی طرف نادل کیا گیا ہے میر ربی کا آپ کے رب کی طرف سے تغ جان انوا کفرا سرکشی میں اور کفر میں و القینہ اور ہم نے ڈال دی بینا ملک کے درمیان ٹھنڈا اللہ اللہ کر دیتا ہے وہ یا فساد آ اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی وہ اللہ سے دین اور اللہ تعالیٰ فساد والوں سے محبت نہیں کرتا انہ کتابی اور اگر اہلِ کتاب ایمان لے آئیں کا اختیار کرے. سے یہ آدھیم تو ہم ضرور بٹا دے ان سے ان کے کے گناہوں کو ولا ادخل ولا ہم. ہم ان کو داخل کرے جنات النعیم نعمتوں کی کے باغات میں <تصفح> <تصفح> اقام و طور طولول انجیلا اور اگر وہ واقعہ یہ پابندی کریں۔ تورات کی اور انجیل کی یا قائم کریں وہ تورات کو اور انجیل کو وما انزل اور اور جو ان کی طرف کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے مختصر تن ان میں سے ایک درمیانے راستے والی میانا ربی اختیار کرنے والی جماعت ہے من اور میں سے اکثر ایسے ہیں کہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں یا رسول اے رسول بلک پہنچا دے معاون زیرا کا جو نازر کیا گیا آپ کی طرف کا آپ کے رب کی طرف سے تفعل بس اگر ایسا نہ کیا فما بلک کا رسالاتا ہوں تو نے نہیں پہنچایا اس کی رسالت کو پیغامات کو واللہ ور اللہ تعالی یاعزیمو کا بچائے گا تجھ کو من الناس لوگوں سے ان اللہ لا یهد القوم الکافرین یقینا اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لستم علی اشیئ نہیں ہو تم کسی چیز پر حتی تقیم التوراۃ والانجیلا حتی کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو وما انزل الیکم من ربکم اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے ولا یزیدن کثیرا منہ ما انزل الیکا من ربک تغیار الوکفر اور الغطا بہت زیادہ لوگوں کو ان میں سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اپ کے رب کی طرف سے کفر اور سرکشی میں بڑھا دے گا فلا تاسع عل القوم الكافرین پس آپ افسوس نہ کرے کافر قوم پر ان الذين امنوا والذین هادوا یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے وہ صابئون اور صابیہ دین والنسارا اور ایمان اور جو لوگ عیسائی ہوئے من آنا بلاہ آخری ان سب میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر واہ صالحا اور اس نے لے کا کیے <تصفح> فلاں کن علوم وزن نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور ناغوق ہم زدہ ہوں گے البتہ تحقیق کا خزنہ ہم نے لیا ہے بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ اور ہم نے بھیجا ان کی طرف رسولوں کو اللہ جا رسول ان جب بھی لے کے آیا کوئی رسول ان کے پاس بما ایسی چیز جو لاتحو جو نہیں چاہتی تھی ان کے دل ان کی نفسیں جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے فریق قد دب ہو تو ایک فریق کو ایک گروہ کو انہوں نے جتلایا و فریق یفتلون اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے و حسیبو اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ تکونا فتنہ تو کے کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا فعمو تو وہ اندھے ہو گئے وہ سمو اور بہرے ہو گئے ثم تاب الله عليهم پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی اللہ ان پر مہربان ہو گیا ثم عموا و صموا پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے كثير منهم ان میں سے بہت زیادہ لوگ اور اللہ بصیر بما يعملون اور لاقالا اس چیز کو خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں لقد كفر الذين قالوا تحكيك كفر کیا ان لوگوں نے جنہوں جن نے کہا ان اللہ هو المسيح ابن مریم کہ لا تعالی مسیح ابن مریم ہی ہے وقال المسيح والمسیح نے کہا یا بني, اے بني اسرائیل اے اسرائیل اعبداللہ ربی ورباکم عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے انہو میں یشرک باللہ ہی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے ومعواہ النار اور اس کا ٹکانہ آگ ہے فمال الظالمین من انسار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے لقد کفر اللہ دینا تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے قالو جنہوں نے کہا ان اللہ السالس سلاسہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا اللہ کے یقین اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے وہ کہتے تھے کہ عیسا علیہ السلام مریم اور اللہ تعالیٰ یہ تین ہیں ان میں سے کوئی ایک اللہ ہے من اللہ واحد اور نہیں ہے اس باز سے ایک ہیرم تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسے استغفار کرتے و اللہ گفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے بالمسیحب الور جامع نہیں ہے مسیح عیسیٰ مریم الا رسول البکر رسول ہی ہیں قدخلت من قبل ہی رسول ان سے پہلے رسول گزر چکے وہ ام ہو اور ان کی ماں سچی ہے صدیقہ ہے کانا یا قرآن تعامہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے ان ضرور دیکھ کئی فنبی نیاتی کیسے ہم ان کے لیے بیان کرتے ہیں نشانیاں منظور پھر دیکھ یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں اور کہہ دیجیے کیا تم عبادت کرتے زیادہ سننے والا بہت زیادہ جاننے والا ہے قل کہہ دیجئے اہل کتابی اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحقی نہ تم غلو کرو حد سے تجاوز کرو اپنے دین میں بغیر حق کے بلا تطبیع احوا قوم اور نہ تم پیرو کرو ایسی قوم کی خواہشات کی قد ذلوا من قبلو جو گمراہ ہو گئے اس سے پہلے وہ ذلوا کثیرا اور انہوں نے گمراہ کیا بہت زیادہ لوگوں کو بذلوا عن سوا السبیل اور وہ بھٹک گئے گمراہ ہو گئے راستے کی درستگی سے یا سیدھے راستے سے لعن الذين كفروا من بنی اسرائیل على لسان دابودہ لعنت کیے گئے وہ لوگ جن جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے علی لسانی داوودا داوود کی زبان پر وعیس بن مریم اور عیسی بن مریم کی زبانی زالی کا یہ بھی ماہ اس وجہ سے تھا کہ عصا انہوں نے نافرمانی کی وقانو یعتدون اور تھے وہ حد سے گزرتے قانو لا يتناہون عم منکرن وہ نہیں باز آتے تھے منکر سے برے کاموں سے فعلوہو بلکہ وہ کرتے تھے لبیس ما قانو یفعلون البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں تناہ کثیرہ من ہم تو دیکھتا ہے بہت جزا لوگوں کو ان میں سیدین کفر وہ دوستی لگاتے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا البتہ برا ہے ان کی جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے جانوں نے انصفی اللہ علیہم کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا غصے ہوا و فی الابی اور میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے ولو قانو یقم اور اگر وہ ایمان لاتے بلاہ نبی اور اپنا دوست نہ بناتے ولا کنہ کفیر فاسکون لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں البتہ آپ پائیں گے دشمنی کے اعتبار سے زیادہ سخت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہودیوں کو اللہ دینا ان لوگوں کو شرک و جنہوں نے کیا والا تجدن اقراب احمد آپ ضرور پائیں گے ان میں سے قریب ترین دوستی کے اعتبار سے دینا ان لوگوں کے لیے امن جو ایمان لائے قالو اللہ دینا ان لوگوں کو کالو جنہوں نے کہا انسارا کہ ہماری کبھی انا یہ اس وجہ سے کہ ان میں سے کسی سینا عالم ہے ورح بانن اور عابد ہیں وہ اللہ عمر رشت کو لائس تقبیر تقبر نہیں کرتے وائدہ سمیو اور یہ لوگ جب سنتے ہیں ماہ اس چیز کو انجلہ الیلہ رسولی جو نادل کی گئی ہے رسول کی طرف ترہ آپ دیکھیں گے کہ اعینا ہم ان کی آنکو کو تفیض من الدمی وہ بہاتی ہیں آنسو ممہ اس وجہ سے عراف من الحقی کہ انہوں نے حق کو پہچانا یقولو نا وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنہ ہم ایمان لے آئے ہیں فقت ابنا معشاہ دین تو ہمیں لکھ دے گواہوں میں سے شہادت دین مالانا اور ہمیں کیا ہے اللہ کے ایمان نہ لائیں وما کہ ہم کو داخل کر دے ہمارا رب نیک, لوگوں کے ساتھ، نیک قوم کے ساتھ فحم اللہ تو ثواب دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی ماں اس وجہ سے جو انہوں نے کہا جنات ان باغات کا تجریم من تحتی اللہ چلتے ہیں جن کے نیچے سے دریا خاندین فیحا وہ رہیں گے. اور یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا ولدینا اور وہ لوگ کفر نے کفر کیا کرتا وہ بھی آیاتنا اور جٹلایا ہماری آیات کو اصحاب الجہیم. یہ وہی لوگ بھڑکتی آگ والے ہیں. جہنم والے ہیں.